بزال کم ضمل کم الزی زلن یہ تھا تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا اردا کم اسی زن نے تمہیں غارب کیا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ ہم بھی اگر کوئی خطا کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت فوری طور پر جو ہے ہمارے ذہن پر بھی اس طرح کے چاہے شعوری طور پر ہم اس کو باقاعدہ یہ الفاظ کے حوالے سے نہ کہتے ہوں یا نہ اپنے دل میں رکھیں محسوس یہی ہوتا ہے کہ کیا اللہ ہو کیا چیزوں سے دلچسپی ہوگی ہم اگر کچھ کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں یہ بات جو ہے اصل میں معلوم ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہ غلط حرکت نہیں ہوتی فاس باہ تم تو پھر تم آج بالکل خسارہ پانے والوں میں ہو گئے فعین یسبر ہوں فن تو اب اگر یہ صبر کریں تو آگ ہی ان کا ٹھکانا ہے اب تو چاہے کریں نہ کریں ان یسبر تو اچھا ہے صبر کرو باقی یہ کہ اگر یہ فما من المعتبیم اور اگر یہ چاہے کو موقع دے دیا جائے کہ معافی مانگ لیں اور چھوڑ دیے جائیں یہ ہونے والی بات نہیں ہے وہ معافی تو دنیا میں, مانتے, استغفار کرتے, اپنی اس زندگی میں کرتے جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہوئے تھے توبہ کا دروازہ کھلا تھا. جب تک کہ قیامت کے آثار شروع نہیں ہوئے, اس وقت لوگ ہوں گے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن جب انفرادی سطح پر موت کے آثار شروع ہو گئے توبہ کا دروازہ بند اور اب عالم پردخ میں عالم آخرا میں وہاں توبہ کا کوئی سوال نہیں کور ہم نے ان کے لیے ایسے ساتھی مقرر کر دیے ہیں فضین الرحم ماں بیندین جیسے ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی رکھے وہ جو اس کی حفاظت کرتے ہیں جیسے یہ فرمایا گیا کہ ہم ان پر حفظہ یس ہف ہزا تو جس طریقے سے فرشتے حفاظت کرتے ہیں یا وہ فرشتے ہیں کہ جو اس کے اعمال لکھ رہے ہیں کہ رامن کاتمین یا نمون و اس کا بھی آخری پارے میں ذکر ہے اسی طرح ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جو اللہ نے اس کے ساتھ لگا دیا جیسے کہ حدیث میں بھی آیا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے اور اسی میں وہ بات آئی بڑی حکیمانہ کہ کسی صحابی نے جرت کر کے پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے تو آپ نے فرما ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا یعنی اپنا تابع بنا لیا ہے اور وہ اب مجھے کوئی نظر نہیں پہنچا سکتا لیکن ہے تو صحیح شیطان تو ہے اسی طریقے سے یہاں دیکھیے وہ قیسنا لہم قرآن تو ہم نے ان کے لیے مقرر کر دیے ہیں ان کے ساتھ رہنے والے کریم ان کے ساتھ ہی فضین الحم مابینا دونوں مدین کر دیتے ہیں جو چیزیں ان کے سامنے ہیں وبا خلفاہ اور جو ان کے پیچھے ہیں بحقہ فی بلقول امم انقدل نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چونکہ تدنیا مدین ہو گئی اسی میں وہ کھپ گئے اور اسی میں گم ہو گئے فحقہ علیہ القول تو ان کے اوپر اللہ تعالی کے آزاد کی بات وہ راست آئی وہ سچی ثابت ہوئی عموماً کنخلت میں قبل ہی من جن والانس تو وہ انہی امتوں میں انہی اقوام میں جو ان سے پہلے جنوں اور انسوں کی ادر چکی ہیں انہی میں شامل ہو گئے ان نََ قانو یقیناً وہ خسارے پانے والے تھے اب دیکھیے پھر قرآن مجید کا ذکر کس شان سے ہو رہا ہے وہ کالن نظیر الا تصما الحاظ القرآن و الغفی ہے لال یعنی یہ کہ جو بھی حضور کی دعوت تھی چونکہ اس کا اعلی دعوت قرآن مجید تھا لہذا جو ان کے مخالفین تھے انہوں نے یہ کہا ایک دوسرے سے کہ دیکھو قرآن مت سنا کرو یہ کہیں تمہارے کانوں سے اتر کر کیا پتا ہے کہ کہیں اگر ذرا اتر گیا کوئی اس کا قطرہ تمہارے دل کی طرف تو پھر, تو پھر, تو پھر, تو پھر تو چلے جاؤ گے لا تسماؤں لہٰذ قرآن اب اس کو سمجھ لیجیے قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا اور سننا اور سنانا یہ تو ظاہر بات ہے کہ شیطان کو بہت ہی ناپسند کام ہے اور یہ اگر کوئی مؤثر ہو رہا ہو ایک تو یہ ہے آپ قرآن کے نام سے کوئی ٹی وی پروگرام ہے کوئی ریڈیو پروگرام ہے لیکن اس کے اندر لوگوں کی دلچسپی کی کوئی بات نہیں ہے ان کی عقلی سطح کے اوپر ان سے اپیل کرنے والا مواد نہیں ہے تو ٹھیک ہے پروگرام کرتے رہیے لیکن اگر کہیں خدا نہ ناخاستہ ان کے اعتبار سے کوئی ایسا پروگرام شروع ہو جائے کہ جس سے ذہن کھل رہے ہو آنکھیں کھل رہی ہو واقعی ان کی سمجھ میں آ رہا ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ الخدا کے خلاف جو شور اٹھا اس ملک کے اندر اور آخر وہ قوتیں شیطانی موجود ہیں اور بڑی مؤثر ہیں ان کو ہمارے ہاں جو بھی اہمیت حاصل ہے نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں وہ کیبل پر بھی دکھایا جا رہا ہے کبھی کبھی دور درشن پہ دکھا دیا جاتا ہے لیکن پاکستان میں ہے پاکستان کا ٹی وی جو ہے وہ میرا پروگرام رشن نہیں کر سکتا باقی لوگ جو ہے کوئی مشرق کی بات کر جائے کوئی مغنو کی بات کر جائے نہ کوئی تسلسل ہو یہی وجہ ہے کہ جب میں نے وہ پروگرام رکھا تھا تو میں نے کہا تھا ہر ہفتے پروگرام ہوگا اور اسی ٹائم پر ہوگا تاکہ لوگوں کو معلوم ہوگا. اور وہ پورا ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا پورے نیشنل اپ پر پورے ملک کے اندر ایک ہی وقت میں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو تو تسلسل کے ساتھ دیکھیں کیونکہ وہی جو میں جس کا تذکرہ کر چکا ہوں مطالعہ قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب اسی کو میں نے اس کے اندر بیان کیا تھا اس میں تدریج ہے ایک منطقی ترتیب کے ساتھ تدریج کے ساتھ کڑی کے ساتھ کڑی جڑتی ہوئی بات سامنے آ رہی تھی تو ظاہر بات ہے کہ ماطل اور شیطانی قوتیں اسے گوارا نہیں کر سکتی تو فرمایا و قال نظین قفر القاحت لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے لا چشمہ الحاظ قرآن مت سنو اس قرآن کو ولغفی ہے اور اس کے اندر تم ووٹنگ کیا کرو شور مچایا کرو جب محمد قرآن سنائے سیٹیاں بجاؤ تاکہ لوگوں کے کانوں میں قرآن نہ جائے لال نقل تغل تمہارے غالب ہونے کی یہی واحد شکل ہے تاکہ تم غالب ہو ورنہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو یہ قرآن بیان ہو رہا ہے اور لوگ سنیں گے اگر تو پھر تمہارے لیے جیسے کہا تھا منافقین نے مقام المل یوم آج تمہارے لیے یہاں کوئی موقع نہیں غزب اذاب کے موقع پر کہا تھا کہ تمہارے یہاں کھڑے ہونے کا تمہارا یہ کوئی جگہ نہیں کوئی ٹھکانہ نہیں فرجے ہو لوٹ جاؤ اسی طرح اگر اس قرآن کی دعوت کو نہ روکا تم نے اور اگر کہیں لوگ اس قرآن کو سنتے رہے تو پھر تمہارا کوئی ٹھکانا نہیں فلا نزی قنزی القفر و اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا بھی جو غصہ یہاں ظاہر ہو رہا ہے میرا کلام جو میں نے لوگوں کے ہدایت کی ہدایت کے لیے ہد الناس و بیہ ناطمن ہدا بل میری سب سے بڑی نعمت نو انسانی کے لیے اس کو اگر یہ روکنا چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ لوگوں کے کانوں تک اور ان کے دماغوں تک بات پہنچے تو ہم ان لوگوں کو فلاں وہی اسلوب ہے بہت زوردار ہم ان کو مزہ گے ان کافروں کو عذاب الشدید بہت سخت عذاب کا ولنذین انہم اسوا الذی قالو یعملون اور ہم بہت ان کو سزا دیں گے بہت برا سب سے برے کام جو یہ کر رہے ہیں ان کے حساب سے ان کی جزا اور ان کی سزا مؤید ہوگی ذالک الجزا و عذاب الہ النار یہ ہے جزا جزا جو ہے ان اللہ کے دشمنوں کی آگ ہے یہ قرآن کے دشمن ہیں اللہ کے دشمن ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے. لهم فیھا دارুল خلد اور اس میں ان کے لیے ہمیشہ رہنا جزام بما کانو بے آیات نا یہ ہوگا ان کے لیے اس کا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے وقال الزین کفر جن ونس اور کہیں گے وہ کافر عوام الناس کی ہوں گی وہ کہیں گے وابلہ کریں گے پرور ہمیں ذرا ان لوگوں کو دکھا دے جنات اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا جو ہمیں روکتے رہے جو ہمارے راستے میں آڑ بن گئے جنہوں نے ہماری پردے پر پر ڈال دیے ذرا ان کو ہمارے سامنے لا تاکہ نہ جلحما تحتا اف اپنے, اپنے قدموں کے نیچے رونے کہ انہوں نے ہمیں اس کتاب سے روکا انہوں نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ورغلایا ان سے ان کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبات ہمارے دلوں میں پیدا کیے اور اس دعوت سے ہمیں ہمارے اور اس دعوت کے مابین بہن بن گئے روک بن گئے وقال الزین قبر الم ارن الزین ولی نجما تحتا افدام یقون تاکہ وہ ہو جائیں سب سے نیچے والے سب سے گٹیات ان الزین اقال رب اللہ یہاں سے جو سات آیات آ رہی ہیں عیصورۂ مبارکہ کی یہ ہمارے منتخب نصاب کا جس کا ذکر آج بھی ہو گیا ہے اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کا یہ چوتھا درس ہے پہلے حصے میں چار درس ہیں اور میں نے ارض کیا تھا آپ کو کہ اس میں دروس وہ جامع ہے صورت العص نجات کے لیے چار شرطیں بیان کر رہی ہیں ولاسر ان انسان خسر ان نظین عمن و عاملحاط واس و بلحق وطواس یہ سب سے چھوٹی صورتوں میں سے تین ہی صورتیں ہیں تین تین آیتوں کی ان میں سے ایک یہ پھر یہی مضمون آیت البر آیت نمبر ایک سو ستہتر سورہ بکرا پھر یہی مضمون سورہ لقمان کا دوسرا رکو حضرت لقمان کی شخصیت کے حوالے سے اور یہ ہے اس کا کلائمیکس یہ چوٹی ہے یعنی یہ کہ ایمان کی چوٹی کیا ہے اور تواصی بالحق کی چوٹی کیا ہے اور تواصی بالصبر کی چوٹی کیا ہے چوٹی ہر ایک شے کی کیا ہے وہ ہے جو یہاں آ رہی ہے کلائمیکس اور اسی کے این درمیان میں یہ سمجھیے کہ یہ ہیرا ہے یہ ایک بہت بڑا ہیرا ہے کہ جو اس ہار کے اندر لٹکا ہوا ہے یہ سات آیات کا اور بالکل درمیان میں وہ آیت آئے گی کہ جو اس سورت کا عمود ہے ان لذیذ کارو رب اللہ سمستقاب بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے یہ استقامت میں قیامت ہے قیامت مضمن ہے اللہ کو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کو مانا آسان ہے اس پر جم جانا آسان نہیں ہے جب جانے کا مطلب یہ ہے کہ دل بھی ٹک جائے تبکل بھی اسی پر ہو اس کی رضا پر انسان راضی رہے کوئی شکوہ شکایت اس کے کسی فیصلے کے خلاف اپنے دل میں نہ پیدا ہو اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے اس بجا لا انسان تن من دھن کے ساتھ ان سلاقی و نسخی و مہیا و مماقی کا مطلب تو یہ اسی کے لیے حدور سے بھی ایک مرتبہ کسی ایک صاحبی نے سوال کیا تھا ادھر میں زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہ سمجھ ہوں نہ یاد رکھ سکتا ہوں مجھے تو اسلام کی حقیقت اور دین کی حقیقت ایک جملے میں بتا دیجیے کہ اسے میں گرے سماغ لوں آپ نے فرمایا کل آمن تو بلّہ ہے کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر جم جاؤ اب جم جانے میں استقامت میں قیامت ہے جن کا اطمینان ہو کہ میرا نام اللہ ہے اب ان کا دیکھ یہ مقام کیا ہے یہ ہے ایمان کی چوٹی الزین امن و عامر سالحات ایمان اور عمل صالح کی چوٹی یہ ہے کہ آپ کا دل ٹھک جائے کہ میرا پروردگار میرا حاجت روا میرا پالنے والا میرا مشکل کشا مجھے مصیبتوں سے نجات دلانے والا مجھے شفا دینے والا اللہ ہے اس پر دل مطمئن ہو جائے ان نظین ربنا اللہ حسم و تنسل والے یہ پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ تخاف کہ ڈرو نہیں بلا تحظن اور غمگین نہ ہو وہ آپ خوشیاں منا اس جنت سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا اب یہ جو نزول ہے ملائکہ کا یہ موت کے قریب تو سب کے نزدیک متفق نالے ہیں لیکن دوران حیات دنیاوی بھی, بھی فرشتے آتے ہیں بدل میں آئے ہیں ان سب میں توزین اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہلے ایمان کو جماؤ تو یہ اسنا حیات میں بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي نہنو نَحْنُ کم فِي دنیا والا آخرت ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اس سے خود ثابت ہو رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں یہ ان کو پیغام دیا جا رہا ہے والفی ہا اور آخرت میں تو تمہارے لیے ہے وہ کچھ جو کچھ چاہیں گے تمہارے جی نفس جتنا کچھ ہم نے تمہارے نفس کے اندر تقاضے رکھے ہیں ہم سے بڑھ کر کون جانتا ہم رکھے ہیں نا اس میں کیا ہے کیا کچھ خواہشات ہیں کیا کچھ اس کے اندر کھانے کے لیے کیا کیا چیزوں کی اس کے اندر ایک طلب ہے اور جو بھی اس کے اندر طلب ہے ہم نے بنائی ہے ہم جانتے ہیں اور ان کی کامل تسکین کا سامان ہم فراہم کر دیں گے ولکم فیحا ماتشتہ جو چاہے گے تمہارے جی ولکم فیح مات مزید بنا جو تم مانگو گے اب یہ مانگنے کا معاملہ جو ہے یہ ہر کا رد ہوگا اپنے ہر کی ذہنی سطح ہوتی ہے بچہ کیا مانگے گا ایک دیہاتی کیا مانگ لے گا ایک حکیم اور ایک فلسفی کیا مانگے گا ہر ایک بات جو ہے لیکن جو مانگو جو کچھ تمہارے جی کے اندر تقاضے ہیں وہ تو اونچے تو پورا سامان ہم نے وہاں پہلے فراہم کر دیا لکوفیاہ ماتی و لکوفیا ماتا اپنی اپنی ذہنی سطح کے مطابق لیول آف کانشیسنیس کے مطابق جو مانگو گے وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا اور یہ سب مل کر بھی نوزولمنگ رہی ہوں یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اس غفور اور رحیم کی طرف سے اصل ضیافت تو وہ ہے مالا ولا والا سمیت وما خطر على قلب بشر جو ہم پڑھ چکے سورہ سجدہ میں بھی فلا تعلم نفس ما لہم من تعالیٰ معیم کوئی جان نہیں جانتی اس کے لیے ہم نے کیا آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان رکھا ہوا ہے اب آ وہ جو اس کا عمود ہے وہ من نقصان و جو شخص اس مقام پر پہنچ گیا اب اس کی زندگی کے اندر ایک ہی دھل رہ جائے گی معاج حاصل کر دو معذ اللہ دنیاوی اقتدار اور حکومت کیا کرنا ہے اس کا آنی جانی شہ ہے آج ہے کل نہیں اور اس سے اللہ کیا مصولیت بڑھتی ہے ذمہ داری بڑھ جائے گی حساب سخت ہو جائے گا ہاں کرنے کا کام صرف ایک ہے جتنے انسانوں کو ہدایت کے راستے پر لا سکو یہ گیند ہے یہ نفع ہے یہ تمہاری کمائی ہے دعوت ومن احسن ممن دائل وعمل صالحاً من المسلمين اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرے نیک عمل وہاں بھی آ چکا ہے اس میں بھی اور یہاں علیحدہ بھی اور یہاں اس لیے علیحدہ لائے کہ دعوت مؤثر نہیں ہوگی اگر تمہارا اپنا عمل درست نہیں ہے دعوت ضائع ہو جائے گی دعوت کو بھی بدنام کرو گے اگر تمہارا اپنا عمل اس دعوت کے مطابق نہیں اور دیکھو اچھائی اور برائی برابر تو نہیں ہوتے نا کون کہے گا کہ برابر ہوتے تو ایسی شئے جو مصنحصے کے اس سے بات شروع کی دلیل کیا دے رہی کس کیا چیز قائم کی اتفا بلتی احسن تم مداخلت کرو بہترین طریقے پر وہ تمہیں گالیاں دے تم دعائیں دو آخر کٹور دل انسان کا, دل کا بھی دل کبھی پسی جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتا رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہوں وہ تم پر پتھراؤ کرے تم پھول پیش کرو اس کو نوٹ کر دیجیے اچھی طرح اگنی صورت میں اس تصویر کا دوسرا رخ بھی آئے گا یہ ایک رخ ہے جو یہاں آ رہا ہے یہ کامت ہے دن کی جدو جو ہے دوسرا رخ بھی آئے گا لیکن یہاں دعوت دعوت کے مرحلے پر تو واقع بدھ مت کے بھکشو بن جاؤ نہایت بے زر انسان کسی کو تکلیف نہ پہنچے جیسے حضرت مسیح نے فرمایا ہے علیہ السلات وسلام کہ تم سانپ کے مانند ہوشیار اور چوکرنے لیکن فاختہ کے مانند بے زر بنو فاختہ کی ضرورت نہیں پہنچا سکتی نا تم ایسے بے زر رہو کہ جیسے فاختہ لیکن ایسے بھی نہ ہو کہ کوئی تمہیں ضرور دے جائے سانپ جیسے چوکن رہتا ہے ایسے بھی نہ بدھو نہ ہو تم تم سمجھدار تو ہو کہ تمہیں دوسرے جو ہے وہ زر نہ پہنچا سکے سانپ کے مانند ہوشیار لیکن فاختہ کے مانند بے زر واقع دعوت کے مقام پر تو یہ کرنا پڑتا ہے دعائیں دیجئے انہیں ان کے لیے دعائیں رات کو کھڑے ہو کر کیجئے ابو جہل کے لیے اور حضرت عمر کے لیے دعا کی ابو حضور نے یہ تو ایک دعا ہے جو ہمیں زیادہ معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالی نے آپ کی دعائیں قبول کی ہوگی تو یہ ہے دعوت کا مقام تو انفرادی سطح پر دو اس کے رخ آ چکے سورہ زمر عبادت اللہ کی اس کے لیے اپنی اطاعت کو خارج اسی کا داخلی پہلو دعا اللہ سے اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں. اب یہاں سے فرد سے یہ نکلے گی وہ دوسرے افراد تک جائے گی متادی ہوگی یہ دعوت تاکہ اب جماعت وجود میں آئے وہ وجود میں آئے جو سورہ عال عمران میں ہم نے پڑھا تھا بل تک بالکل امتو یدون اے الخیر ومرون ابل معروف بینوت ارل جماعت ہوگی تو یہ کام کرے گی یہ من من کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں میں اپنے آپ کو کوئی بہت زوم نہیں ہے کوئی میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے میں بھی اہم مسلمان ہوں ولا تسطمل حسرت وَلَا سو اطفابل تو تم دیکھو گے کہ وہی شخص جس کے اور تمہارے ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا پشت بنا ہے مددگار ہے حمایتی ہے بہت گرم جوش انسان آخر انسان ہوتا ہے کوئی شخص آپ کی برائی کے اوپر کمر باندھے ہوئے اور آپ اس کی بھلائی کے لیے کوشش ہو ایک وقت آئے گا کہ وہ ہتھیار پھینک دے گا مما یورکا ہوزینہ صبر اب یہ صبر کا وہ مقام ہے جس تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے فرمایا نہیں پہنچ سکتا ان چیزوں کو نہیں ہو سکتی یہ بات مگر انہیں کو جن میں صبر کا باد ہو پورا ٹھوک ٹوک کر بڑا ہوا ہو کوٹ کوٹ کر بڑا ہوا ہوا جو لکھا حق عظیم اور نہیں یہ چیزیں ملتی یہ بات اور یہ مقام پہن, تک رسائی ہوتی مگر صرف ان کی جو بڑے حس عظیم بڑے نصیبے والا ہے یہ نظکرانے مجید میں سورت تصس میں آیا تھا کہ قارون کو دیکھ کر لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو لذو حسن عظیم اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھو اس کی سواری دیکھو اس کا لباس دیکھو اس کے حدم و حجم دیکھو یہ تو بڑا نصیب والا ہے وہ پھر جب وہ دسا دیا گیا اللہ کہ کے بڑی نعمت ہوئی کہ ہمیں اس طرح کا اس نے مال نہیں دیا کہ ہمیں بھی دھسا دیتا لیکن حز عظیم ہے تو یہ ہے جو اس کردار کے لوگ ہوں کالم اللہ وابل پھر فا بلطی آسن اس طریقے سے بما یورکی اور اگر کبھی شیطان سے تمہیں کوئی چھوٹ لگنے ہی لگے یعنی کبھی غصہ آنے لگے کسی نے کچھ کہا اور غصہ آیا دس محسوس ہوا فرسٹ بلّہ فوراً اللہ کی پناہ طلب کر دو کہ اللہ تھا, اللہ مجھے بچا اس سے انہوں ہوا صبح علیم <الْعَلِيم> یہ آئے تا چکی سر میں وہاں ہوا اضافی نہیں تھا یہاں گویا کہ اور زور دے کر یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا آیات ہی لے و اور اس کی آیات ہی میں سے رات بھی اور دن بھی وہ شمس و اور صورت بھی اور چاند بھی لاسدول شمس وال قمر دیکھو سجدہ مت کرو نہ صورت کو نہ چاند کو وسجد اللہ ندی خلّہ بلکہ سیدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان سب کو پیدا کیا ان تمہیں یا اگر تم واقع اسی کی مندگی کرتے ہو پانی پھر اگر وہ استقبال کریں فل لذینہ ہند تو اے نبی اگر یہ سیدا مجھے کرنے کو تیار نہیں تکبر کے بنا پر تو وہ فوجوں کی فوجیں جو ہے فرشتوں کی جو میرے پاس ہیں فل نذینہ ہند جو تیرے رب کے پاس ہیں جو سب لہو بل وہ تو دن رات اس کی تصویر میں لگے ہوئے و نہم دے کا وہ نقد یہ تو سورہ بکرا کے چوتھے رکو کے شروع کر ہی گیا تھا وہم لا یس اور وہ اس تصویر کے اندر اور ہماری حمد کرنے میں جو سب بیہ و بلّہ وہ لا یس تھکتے نہیں ہیں سجدہ کر لیے